الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الموصلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الظحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله یا نوح اللہ رسائل حصہ سنت نے تفسیر در منصور جلد آٹھ صفحہ چھ سو اٹھانوے کے حوالے سے دور پاک کی فضیلت نقل کی ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے قرآن پاک پڑھا رب تعلی کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درور شریف پڑھا نیز اپنے رب سے مغ طلب کی تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وس وبارک وسلم مصرد امام احمد حدیث نمبر بیس ہزار تین سو بائیس حضرت سیبنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی سے روایت ہے سرکاری تبار ہم بے قسوں کے مددگار شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے فرمایا سورہ یاسین قرآن کا دل ہے جو اسے اللہ ازوجل کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی سبحان اللہ یا خود یا خدا میری مغفرت فرما <سؤال> يا خدا سیرت پریماں باغے پے دو سے مرے سرم فری ماں اللہ باغے چرے دو مرے امین صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہی و صحبہی بارک و بارکہ میٹھو میٹے اس ٹائم بھائیو مدرین چینل کے ناظرین فیضان عشرہ مغفرت سلسلے میں حاضری ہے سورہ یاسین کی تلاوت سبب مغفرت ہے ابھی آپ نے مصند امام احمد بن حنبل حدی سے پاک سنی کہ اللہ کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے سورہ یاسین پڑھنے والے کی مغفرت کر دی جائے گی سوہان اللہ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ یاسین کا نمبر ہے اکتالیس اور ترتیب قرآن کے اعتبار سے چھتیس یہ میں پارے میں ہیں اور میں پارے تک جاتی تراسی آئےتیں اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت ہی پیارے پیارے فضائل اس کے احادیث میں وارد ہوئے ہیں چنانچہ مسند امام محمد بن حنبل جلد چار صفہ ایک سو پانچ حضرت سیدنا صفوان بن امر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں مشاقی کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں جب آپ قریب المرگ شخص کے پاس جب آپ قریب المرگ شخص کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے تو اس سے موت کی سختی کو ہلکا کیا جائے گا سنن ترمیزی حدیث نمبر دو آٹھ سو جلد چار صفحہ چار سو رسول اکرم نور مجسم شہن شاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے دس مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے دس مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا سردار مکہ مکرمہ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے فرمایا تورات میں سورہ یاسین کا نام معمت یہ نام کیوں ہے اس لیے کہ یہ سورت اپنی تلاوت کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا کرتی ہے اور دنیا و آخرت کی بلائیں پڑھنے والے سے دور کرتی ہے دنیا و آخرت کی ہولناکیوں سے نجات بخشتی ہے اس سورت کا نام مدافعت القابیا بھی ہے اس لیے کہ سورہ یاسین اپنی تلاوت کرنے والے سے ہر برائی کو دور کر دیتی اس کی ہر حاجت پوری کرتی جس شخص نے سورہ یاسین کی تلاوت کی یہ اس کے لیے بیس حج کے برابر ہے جس نے سورہ یاسین کو لکھا اسے پیا اس کے پیٹ میں ہزار دوائیں داخل ہوں گی ہزار نور داخل ہوں گے ہزار یقین داخل ہوں گے ہزار برکتیں داخل ہوں گی ہزار رحمتیں داخل ہوں گی اور اس سے ہر دھوکا اور ہر بیماری دور ہو جائے گی سبحان اللہ کیا بات ہے سوریہ یاسین کی میرے آقاد عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفی صلی اللہ تعالی علی وسلم فرماتے ہیں میری خواہش ہے سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالی علی وسلم جو شخص ہمیشہ ہر رات سورہ یاسین کی تلاوت کرتا رہا پھر مر گیا تو وہ شہید مرے گا شہنشاہ مدینہ سرور قلب وسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دن کی ابتداء میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس کی تمام حاجات پوری کر دی جائیں گی سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وبی وبارک و, بارک و مفسر قرآن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس دن کی آسانی اسے شام تک عطا کی گئی اور جس شخص نے رات کی ابتدا میں سورہ یاسین کی تلاوت کی اسے صبح تک اس رات کی آسانی دی گئی اللہ حضور پاک صاحب صلی اللہ تعہ وسلم فرماتے ہیں سورہ یاسین قرآن کا دل ہے جو شخص اس سورہ مبارکہ کی اللہ اللہجل اور آخرت کے لیے تلاوت کرے گا اس کے پہلے کے گنا بخش دیے جائیں گے تو تم اس کی تلاوت اپنے مرنے والوں کے پاس کرو جو خوش نصیب سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں کیا کیا برکتیں پاتے ہیں سبحان اللہ حضرت سیدنا ابو قلعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت ہو جائے گی جس نے کھانے کے وقت اس کے کم ہونے کی حالت میں یعنی کھانا کم ہو گیا تو سورہ یاسین کی تلاوت کی تو وہ کھانا کفایت کرے گا جس نے کسی مرنے والے کے پاس سوریہسین کی تلاوت کی اللہ تعالی مرنے والے پر موت کے وقت نرمی فرمائے گا جس نے کسی عورت کے پاس کہ اس کے بچے کی ولادت کی تنگی ہے سورہ یاسین کی تلاوت کی اللہ تعالی اس عورت پر آسانی فرمائے گا جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی گویا اس نے گیارہ مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی ہر چیز کے لئے دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے حضرت سعین ابو جعفر محمد بن علی علی رحمت اللہ کبی فرماتے ہیں جو شخص اپنے دل میں سختی پائے تو وہ ایک پیالے میں زعفران سے یاسین و الحکیم لکھے پھر اسے پی جائے انشاءاللہ عزوجل وجل اس کا دل نرم ہوگا ہمارا دل نرم سخت ہے ذرا غور کیجیے نصیحت اثر کرتی ہے باپ کی نصیحت اثر کرتی ہے ماں کی نصیحت اثر کرتی ہے کوئی خوف خدا کی بات سن کر رقت تاریخ ہوتی ہے گناہوں کی سزائیں سنتے ہیں کیا خوف تاری ہوتا ہے جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں کیا آنکھوں سے گناہوں کی نادامت کے باعث بہتے ہیں اللہ کی یاد میں آنسو بہتے ہیں نبی پاک علیہ سلا تو السلام کی محبت میں جدائی میں ہجر میں فراق میں آنسو بہتے ہیں مدینہ یاد آیا اور آنسو بہے گئے کبھی ایسا ہوا ور دل سخت ہو گیا بات بات پر کہہ کے لگاتے ہیں دل سخت ہو گیا نصیحت اثر نہیں کرتی دل سخت ہو گیا غریبوں پر رحم نہیں آتا دل سخت ہو گیا اتنا ڈھیر سارا مال جمع کر رکھا ہے مگر پھر بھی کسی غریب کی مدد نہیں کرتے دل سخت ہو گیا لوگ تکلیف میں پریشانی میں سیلاب آ گئے آفتوں میں گرے ہوئے اور ہم اپنے گاڑیوں کے کرائے بڑھا رہے ہیں کشتیوں کے کرائے بڑھا رہے ہیں اور خرد و نوش کے چیزوں تک کے ریٹ بڑھا رہے ہیں دل سخت ہو گیا تو برحال یاسین و الحکیم پیالے میں زعفران سے لکھے اسے پی جائے ان شاء پینے والے کا دل نرم ہو جائے گا سعید و صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ راحت قلو وسینہ فیض گنجینہ صاحب معطر فسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر جمعہ کو اپنے والدین والدین کا مطلب والد اور والدہ دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کی اور سورہ یاسین کی تلاوت کی اللہ تعالی ہر ہر حرف کے بدلے پڑھنے والے کی بخشوں مغ مغفرت فرما دیتا ہے سبحان اللہ سہران اللہ یا خدا میری مغفرت فرما یا خدا میری مغفرت فرما امید صلو علی الحبیب صلو علی محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارکہ وصحبہ الترغیب والترہیب حدیث تنبر چار جلد ایک صفرہ دو سو اٹھان میں اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہون عن العیوب صلو اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شبہ جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی سبحان اللہ یا خدا میری مغفرت فرما مغ فرت پر کا سوریاسن یا خدا میری مغفرت فرما اللہ امین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علحمد و صحبی وبارہ کا وسلم سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آبدا زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سرکار مدینہ رحطِ قلب و سینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قرآن حکیم میں ایک صورت ہے جسے جس اللہ تعالی کے ہاں عظیم کہا جاتا ہے اس سورہ یاسین کے پڑھنے والے کو اللہ تعالی کے ہاں شریف کہا جاتا ہے سورہ یاسین کو پڑھنے والا قیامت کے روز ربیہ اور مضر قبائل سے زیادہ افراد کی شفاعت کرے گا سبحان اللہ کنز القمال میں شہن شاہ اولیا مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں نبی کریم رعفر رحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سورہ یاسین کی تلاوت کرو بے شک سورہ یاسین میں دس مرکتے رمضان کی بہاریں جھوم جھوم کر برس رہی ہیں مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں سوہا اللہ میٹھے میٹھے اسلائی بھائیو آئیے سنیے سورہ یاسی کی تلاوت کرنے والے کو دس کون کون سی برکتیں حاصل ہوتی ہیں نمبر ایک بھوکا آدمی یاسین پڑے تو آسودہ کیا جائے گا نمبر دو پیاسا آدمی سورہ یاسین پڑے سیراب کیا جائے گا نمبر تین بے لباس یاسین پڑھے اسے لباس ہوتا کیا جائے گا مرد جس کی شادی نہیں ہوئی یاسین کی تلاوت کرے جلد اس کی شادی ہو جائے گی غمگین پڑے یاسین کی تلاوت کرے جو غمگین ہیں سیلاب میں مشکلات میں بیماریوں میں آفات میں گھرے ہوئے ہیں وہ سوریاسین کی تلاوت کرے رنج و غم دور ہو جائے گا قیدی پڑھے رہا ہو جائے گا مسافر پڑھے تو سفر میں اللہ تعالی کی طرف سے مدد ہوگی قرض دار پڑے قرض ادا ہوگا کوئی چیز گم گئی پڑھے تو کھویا ہوا جو ہے مل جائے گا نمبر دس سورہ یاسین کسی مرنے والے کے پاس پڑی جائے تو قبض روخ میں آسانی ہوگی سبحان اللہ شیخ العدیث مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علی رحمۃ اللہ کبی نے جنتی زیور صفرہ 594 پر سورہ یاسین کی برکتیں لکھی ہیں سورہ یاسین کی ایک آیت سلام رحیم کو ایک ہزار چار سو انہتر بار پڑھو ایک ہزار چار سو انہتر بار ایک ہزار چار سو انہتر فرماتے ہیں ان شاء اللہ تعالی جس مقصد سے پڑھو گے مراد پوری ہوگی لکھتے ہیں خواجہ دیربی علی رحمت اللہ علیہ کبھی لکھتے ہیں یہ مجرب ہے یعنی تجربے سے ثابت شدہ ہے اور سلام قولم من رب الرحیم کو پانچ جگہ ایک کاغذ پر لکھ کر تعویذ باندھو حوادثات اور چور وغیرہ سے حفاظت رہے گی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبار و و تفسیر بیان میں ہے سرور عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم شہن شاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے سور توحہ سور یاسین کو حیدرت آدم صفی اللہ علیہ نبی علیہ صلاۃ وسلام کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے پڑا فرشتوں نے سنا عرض کی یا اللہ مبارک ہو اس امت کو جس پر سورہ پہا سورہ یاسین نازل ہوگی مبارک ہیں وہ زبانیں جو انہیں پڑھیں گی مبارک ہیں وہ سینے جو اسے محفوظ رکھیں گے تفصیل بیان میں ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالی کے پسندیدہ بندے جنت میں داخل ہوں گے بارگاہ الہی عز وجل سے آواز آئے گی تم نے قرآن بہت سے لوگوں سے سنا اب مجھ سے بھی سنو اس وقت جنتی سورہ فاتحہ سورہ توحہ سورہ یاسین سنیں گے تائیداری رسالت شہنشاہ نبوت مالک کوثر جنت صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب خود اللہ تبارک تعالی, تعالی سورہ فاتحہ سورہ توحہ سور یاسین تلاوت فرمائے گا تو جنتیوں کو ایسا سرور آئے گا کہ گویا انہوں نے اس سے قبل قرآن سنا ہی نہ تھا یا خدا میری مغفرت فیرت یا خدا میری مغفرت پریم باغے دو مری پر ماں بابے دست پر ہونا شر میروا ہونا حشر شر میروا امین مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سماعت فرمایا کہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی کیا کیا برکتیں ہیں سبحان اللہ جو خوش نصیب سورہ یاسین کو اللہ تبارہ کا کی رضا کے لئے پڑے گا آخرت کی بہتری کے لئے پڑے گا وہ مغ سے نواز دیا جائے گا کسی قریب المرگ شخص کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے گی تو اس کی نزا کی تکلیفیں آسان ہو جائیں گی موت کی سختی میں نرمی ہو جائے گی ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے سے دس قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے سورہ یاسین اپنے تلاوت کرنے والے کو دنیا و آخرت کی بھلائی عطا کرتی ہے بلائیں دور کرتی ہے نجاد بخشتی ہے اور سورہ یاسین پڑھنے سے بیس حج کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے سبحان اللہ سورہ یاسین کی جو ہر رات تلاوت کرے گا شہید اٹھایا جائے گا سبحان اللہ دعوت اسلامی والے اکثر رات کو مغرب کے بعد مغرب شروع ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے سورہ ملک اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں احتکاب میں بھی اس کے سلسلے ہو رہے ہیں تو ماہ رمضان برکتیں لٹا رہا ہے سبحان اللہ مغفرت کا اشرا پہنچائے کہیں بغیر مغفرت کے رمضان نہ گزر جائے تو سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے اور سورہ یاسین کی کثرت سے تلاوت کیجئے اور سبحان اللہ ہر رات کی اس کی عادت بنائیں گے تو شہید اٹھائے جائیں گے احتکاف میں ہر رات اس کی تلاوت کی جاتی ہے سنایا جاتا ہے تو احتکاف کر لیجئے انشاءاللہ قرآن پاک پڑھانا بھی سکھایا جائے گا جو خوش نصیب صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے شام تک اسے آسانی دی جاتی ہے رات کو پڑھتا ہے تو صبح تک آسانی دی جاتی ہے اور ایک روایت میں یہ ارشاد ہوا کہ کھانا کم ہے تو سوریہ یاسین کی تلاوت کرے انشاءاللہ وہ کفایت کرے گا اور بچے کی ولادت میں تنگی ہے سوریہسین کی تلاوت کی جائے آسانی ہو جائے گی اور سبحان اللہ جس کے دل میں سختی ہے یاسین والقرآن الحکیم لکھ کر اسے پی جائے زعفران سے لکھ کر انشاءاللہ دل کی سختی دور ہو جائے گی اور جمعے کے روز والدین دونوں اگر انتقال ہو چکا ہے تو یا دونوں یا دونوں میں سے جس کا بھی انتقال ہو اس کی قبر کی زیارت کر کے یاسین پڑے گا ہر ہر حرف کے بدلے بخشیش و مغفرت سے نوازا جائے گا اور شب جمعہ تلاوت کرنے پر بھی مغفرت کی بشارت ہے اور قیامت کے روز سورہ یاسین پڑھنے والا شفات کرے گا سبحان اللہ اور دس برکتیں بھی ہم نے سنی اور سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا سورہ یاسین پڑھنے والا تلاوت کرنے والا جب قبر میں پہنچے گا اس وقت بھی سورہ یاسین کام آئے گی نیک امال کام آئیں گے سورہ یاسین بھی کام آئے گی اور کیا منظر ہوگا سنی چنانچہ حضرت علامہ امام عبداللہ بن اسد یافیہ شافعی علی رحمت اللہ القافی رض الریاں میں فرماتے ہیں ملک یمن میں میں نے بعض صالحین ہند سے انہیں نیک لوگوں سے سنا ایک میت کو مرنے والے کو دفن کر کے لوگ واپس ہو رہے تھے تو قبر سے ایک کرچ دار دھماکے کی آواز آئی قبر سے کالا کتا نکلا ایک صالح شخص نیک آدمی موجود تھا اس نے کتے سے کہا تیرا ناس ہو تو کون ملا ہے تو کیا چیز ہے وہ کالا کتا کہنے لگا میں اس مرنے والے کا برا عمل ہوں اس نیک ایک شخص نے پوچھا جو آواز ہمیں سنائی دی دھماکے کی چوٹ تجھے لگی یا میت کو لگی اس کالے کتے کا چوٹ مجھے لگی بات یہ ہے کہ اس کے پاس سورہ یاسین وغیرہ جن کا یہ شخص ود کیا کرتا تھا آ گئی اور مجھے اس کے پاس تک نہ جانے دیا مار کر قبر سے نکال دیا سوہ اللہ اب سورہ یاسین کی تلاوت ہمارے پاس ہوگی تو یہ برکتیں بھی نصیب ہوں گی نا اور اگر سورہ یاسین ہم نے پڑھی ہی نہیں ہوگی تو پھر میٹھے میٹھے استائیں بھائی نیکیاں دیگر ہمارے پاس نہیں ہوں گی قرآن پاک پڑھنا آتا ہوگا تو سورہ یاسین بھی پڑیں گے یہ بھی ایک بات ہے تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمد للہ قرآن پاک پڑھانا سکھایا جاتا ہے ہمت کیجئے اعتقاف کر لیجئے میں نے آپ کو مشورہ دیا تو احتکاف میں انشاءاللہ قرآن پاک پڑھایا جائے گا اس سے پہلے مدنی کو سکھایا جائے گا اور رمضان کے بعد بھی دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے اسلامی بھائیوں کے لیے اور اسلامی بہنوں کے لیے اسلامی بہنیں مدرسے لگاتی ہیں اپنے گھروں میں مدرسۃ المدینہ بالغات انہیں کہا جاتا ہے مدنی من اور مدنی منیوں کے لیے بھی ہے الحمد للہ فرال یاسن کی تلاوت کیجیے آئیے ایک اور ایمان فروز حکایت آپ کو سناتا ہوں حضرت شیخ اکبر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بار میں بیمار ہو گیا بیہوشی تاریخ ہو گئی لوگ یہ سمجھے میرا انتقال ہو گیا اور اسی حالت میں کیا دیکھتا ہوں کہ خوفناک صورتوں والے میری طرف بڑھ رہے ہیں اسی اسنا میں ایک زبردست قوت والا اور خوشبو میں بسا ہوا میرے اور ان خوفناک شکل والوں کے درمیان حائل ہو گیا رکاوٹ بن گیا اور اس نے اس اس نے ان خوفناک شکل والوں کو مجھ سے کوسو دور کر دیا زبردست قوت والے خوشبوں سے بسے ہوئے سے میں نے پوچھا آپ کون ہیں فرمایا میں سورہ یاسین ہوں شیخ حضرت شیخ اکبر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے والد گرامی رو رو کر سورہ یاسین پڑھ رہے تھے اس کے بعد میں نے حدیث پاک سنی کہ مرنے والے پر سورہ یاسین پڑھو تو دیکھا آپ نے مرنے کے بعد سورہ یاسین انشاءاللہ عزوجل اچھی شکل میں متشکل ہو کر آئے گی اور زبردست قوت کے ساتھ آئے گی اگر عذاب آئے گا اللہ کی رحمت سے اسے دفع کرے گی سورہ یاسین دنیا میں نظام قبر میں ہمارے کام آئے گی تو سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے تو مغفرت کے اسباب کرنے چاہیے اس کی رحمت بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بہت ہی بڑی ہے تو ہمت کر کے یاسین کی تلاوت کیجئے ہمارا سورہ یاسین تلاوت کرنا اس کے بارگاہ میں ہو سکتا ہے قبول ہو جائے اور وہ ہماری مغفرت فرما دیں اور ماہ رمضان میں تو سبحان اللہ افطار کے وقت وہ بے شمار مسلمان مغفرت سے نوازے جاتے ہیں رات کے وقت اس کی رحمت صدایں دیتی ہے کوئی مغفرت کا طلبگار سورہ یاسین پڑ پڑھ کر مغفرت کی دعائیں کریں گے اس کی رحمت جھوم کر برسے گی انشاءاللہ شاء پار ہو جائے گا تو ہمت فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دے ہماری حتمی بے حساب بخشش فرما دے یا خدا میری مغفرت تعالی اللہ تعالیٰ سے بار بار, سی... بار بار بار مغفرت کی دعا کرنی چاہیے امیر السنت رب کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرنے آئیے ہم بھی مل کر دعا کرتے ہیں خدا جا فرما جا خدا فرما فرما یا خدا یا خدا مغفرت پرمارا رے سمتے فری ماں اوا بابے سے دس مرے ہونا پتا شر میں شوا ہونا پڑا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ خوش نصیب جو ماہ رمضان میں مغ فرت کے پروانے پا رہے ہیں کاش ان کے صدقے ہم گناہ گاروں پر بھی کرم ہو جائے سورہ یاسین کے صدقے قرآن کے صدقے رمضان کے صدقے اور کاش ہم بھی مغفرت یافتگان کی فہرست میں شامل ہو جائیں آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علی والی